والدین والدین دی تربیت نو بچے دی فکری عملی اصلاح اور بگاڑ فساد اخل ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی صاف حدیث مبارک کلو علی فتوا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 جو پورا معاشرہ دنیا دا کفر کو کوفر کی پلیتی ڈبیا پیدا کرن تے آیا کریا اپنا حبیب میدا فرما لیا ہاں وہ پھر تمہیں سمجھاوا تھوڑی جی گل آ وو ساری زمانے سارے دنیا جان دے بندے کٹھے کرو نا, نا. آب آب آب آ پٹھے نہیں ہوں پٹھے آ پٹھے ہوں نا یہ کس رنگ کے ہوں نے ہر ایویں نا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 کیوں اس واستے کیوں دی میں انوار نال مناسبت بتالے جڑی کھڑی جنا چر ماں کا دھوپ پیتا کہ ماں کا دھا جی دبے دا لگ جائے تو شیطان ہی نے. نہیں دکھنے توجہ نہیں فرم شتا نہیں مڑ دکھنے تا تے انگریز فوئر بچے نے لایا ڈبے دے ہاں انہیں آخیا ماں کا دھداؤ ایک ہی اتنے فرشتہ جڑیا کڑا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 پڑھا شروع کر دیں زبان تے آیا ہے سن ہے جمے تو کی آخی اللہ اکبر ایو نا کان جانگ ہوتی کہ نہیں کیوں دینا توجہ نہیں فرمائی ہوئی خالی ہے نہیں مسلمان میں بھی چلو راج دسا دسا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 جو ماہدہ سرکار نے لکھیا حضرت نسیبہ حضرت علی فرمو حضرت عمر نے مسالت کی شرط کی سی کہ میں ججیا جڑا لینا انہوں دگنا نہیں کرا لیکن والا اللہ بنا تو اپنے پتروں نصارا نہیں بناؤ گے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 آ, جب کو سلام آدھے برا مکا چکا <تصف> <آمان. تصف> <آمان. تصف> بول سبحان اللہ <تصف> خیر اوتیال کی گل کرنی ہے جنہار رابع کل لین پہ آ گئے نے دن دشمن بڑا دینا <تصف>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 کو لے گئے اسلے ادب ہی سکھا دے سن دے تعلیم ادب دا نا ہے قسم خدا دی علم ہے ادب ادب نہیں تو نہیں کھ ہی نہیں تم فرمائی سلطان فرماس <سؤال> دل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 بول سب لو بال پن سال مدرسے کے آئے استاد قرآن شروع فرمایا قرآن پڑھاو شروع کرتے ہیں سورت الانسان انسان سبق پڑھایا صورت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 میرا پے جناب پاگل تو دیوانہ ہو گیا ہو ماں بیٹا پانچ سال دکھاوے ماں لاکے یا اما امکی ہوئی خیر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 <الحمد> نرسی لا الہ اللہ محمد رکھ لائی کڑی ہو کے جا کے آپ تو مڑوی کام کرنا توجہ نہیں فرمائی ہوں <الحمد> <الحمد> اندازہ لگا کہ ماں باپ استاد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 زبان بولن دا جو شعر آن لگے رب واہ دولا شریق ذکر تا لگ اللہ توجہ ہاں ہوں جو ماں با باپ توجہ ماں باپ نال وی گانا تے سامنے وی گانا کان چلش سامنے وی انگلش اگوں ٹی وی چکلا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 کول ڈرے گا تیربی ادب کرے گا حق حقوق بھی پورے رکھے رکھ رکھ گا رب سو ایتو ہی خوف کا سبق دے <تصفح> سدکے جاوا ہوں سارے سبق ہی سارے الٹے نے پہلا سبق جا ہے بے خوفی کا <تصفح> آپ بھی بے خوف دا خوفے, سپاہی جی نات خون بھی بے آدھ <تصفح> <تصفح> <تصفح> آسانو خوف کا اسی بخشے ہوئے <تصفح> <تصفح>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 اور آپ ہالے پیا تعلیم اس تعلیم تو بچا اللہ توجہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا ربا لا کسم خدا دی کر کے نا تین طریقہ پہ دسنا مستقبل روشن بنا مستقبل راو راو راو روشن بنا دا ڈنگ دسنا پڑ تو کمی نیا لکھا روشن مستقبل گلی گلی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 تو مستقبل نہ انگریز دے ہاتھ چی نہ کسی خنزیر پروفیسر ہاتھ چی. اگر کسے کا مستقبل ہے تو اس رحمان کے ہاتھ چکبل ہاں! ہاں! جنو کبر حشر آخر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 کسی کو نہیں معلوم کے مل ہے حقیقت میں ہے کی اللہ رات ملوڈا سی ایک جگہ پسرور میں گیا پسرور شہر چکیقت حق, حق بیان کرنے والے آ رہے ہیں شیر آ رہے ہیں فلان آ رہے پر میں ان آکھاں گا پاکوں دی محفل پاکوں کے ذکر پلیتوں دا ذکر نہیں ہونا چاہیے میں آدی میدان سٹ ہر بند او مول دوسرے مولوی حضرات روک رہے سن گل کر چڈنا نہیں تو کام بڑا خراب ہو گیا ان ان انگا بس نہیں پلیت دا, دا, دا ذکر ہونا چاہیے وہ میں کہ سانو کہلیا ہے نا انہیں تے سانو انداز سکھایا جتھے ٹاک دا ذکر رکھتا نال پلیت رکھ چکے ذکر ککر کرد دا ابراہیم دا نمرود آیا وکر کرتا مرسا کلیم دال دا آیا دا دا دا جکر کردہ اگر مدنی سکار تھلیا والا وہ سلام دشرکا کافر مکے دال نکلایا کل اور میں کہ سجڑا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 بیٹی آخری امر نہیں ویخرا امر دا خدا تو ویخریا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 تو ہونی ہوس پتر با یزید بنے گا کہ پکا یزید بنے گا <سوسیت> <سوس> <تو> جی <حجری> فرمائی <سوس> ابا آپ سوارے والدین آپ سا رکھ پھر اولاد سدھی چلتی ہاں اپنے اندر خوف ہو جنت دی تما ہو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 جی علی سی نوے وہ بڑا ہے آ کے ولی علی دی ملی وہ بڑا ہے آ ولی جو کٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی جر I want to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 बोले पशान चेहरे बच्चों नूर नखायासी फरिश्ते देख लिया फरिश्ते देख लिया फरिश्ते मैं सजना कीता वेख के जमाल, तेरा लाल सोना मेरा लगी भला गल के कह दो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 فرش آپ کے لیے اللہ نے بلائے لے میرے دو جہاں دے بس آپ سجائے مزہ نہیں آیا ارش فرش آپ کے لیے اللہ نے لے میرے دو جہان دے بس آپ سجائے لے rab habib soora rab da habib soora shan de misaal